ایسے دیکھیے کل ایک ایک جرنلسٹ لیڈی آئی تھی انٹرویو لینے کے لیے ہمارے کچھ ساتھی بھی موجود تھے وہاں پر تو ان کا آپ یہ کہتے ہیں کہ ری انجینئرنگ آف مائنڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں آپ کیا مطلب ہے اس کا انسانی ذہن کی ری انجینئرنگ تو ہر ان کو شکر انداز میں وہ جو جو جو جو پوچھ رہے تھے وہ بات کو میں سوچا اس کو کہ تو یہ یہاں پہ دیکھیں تزکیا کے نظر میں مانی کا خزانہ تھا جو کل مجھے دریافت ہوا اسے گفتگو کے دوران دیکھیں تسکیا قرآن میں تسکیہ کا جو ہے ساٹھ بار استعمال ہوا سکس زیرو ساٹھ بار اور یہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں وہ لوگ جہاں گے جو مذکر شخصیت دے کے وہاں پہنچے یعنی تسکیہ کر کے پہنچے وہاں تو ہمارے لٹریچر میں بہت کتابیں لکھی گئیں سب لیکن سب کا کیا ہے تسکیہ قلب تذکیہ نس اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں تذکیہ قلب و تذکیہ دس اور کچھ اس سے ملتا نہیں کم اس کو مجھے تو نہیں ملا کیونکہ قلب کا موضوع آپ بنا دیں آپ یعنی تذکیہ کو آپ قلب کا موضوع بنا دیں تو آپ کچھ نہیں ملے گا کیونکہ قلب میں تو کچھ ہے نہیں قلب تو سرکولیشن اور بلڈ کا ذریعہ ہے اس میں کوئی عقل نہیں ہے سوچ رہی ہے قلب میں تذبر کا مرتا نہیں تو تسکی کو لوگوں نے قلب کا موضوع بنا دیا تسکی نسٹ تسکی قلب کے طور پر کتابیں لکھی جانے لگی اور یہ کتابوں میں میرے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے کنفیوژن اور کچھ بھی نہیں ہے. تو میں سوچا کہ دیکھیے تشکیل کلپ کا مطلب ہے ری انجینئرنگ آف مائنڈ اب دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ قرآن کی آیت میں نئی نئی عجائب نکلنا اب میں نے سوچا ری انجینئر کیا چیز ہے دیکھیے انسان پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی اس کی کنڈیشن شروعات کنڈیشننگ اس کی آتیں اس کی آتے بنتی ہیں اس کا مزاج بنتا ہے اس کی سوچ بنتی ہے کچھ چیزوں کا وہ ڈیولپ ہوتی ہیں تو دھیرے دھیرے اسی پہ پختہ ہو جاتا ہے یہ پیدا ہوتا ہے جو حدیث بھائی کے کل بولودی دول فطرہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر انسان جب پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے وہ مسٹر کنڈیشن بن جاتا ہے مستر نیچر فشت... مستر, مستر کنڈیشن بن جاتا ہے ہر ہر انسان کا معاملہ یہی ہے کی پیدا ہوا تو مستر نیچر تھا بات کو دھیرے دھیرے دھیرے وہ مسٹر کنڈیشن بن گیا تو اب کیا کیا جائے اب ہے اس کو ڈیکنڈیشن کرنا اس کنڈیشن کو توڑنا اس کے اندر دوبارہ فطرت لوٹانا اس کو اس کے اندر اس کی, اس کی سوچ کو جگانا مسٹر ڈی کنڈیشن بنانا کنڈیشن کو مستر ڈی کنڈیشن بنانا یہ ہے ری انجینئر اور یہی ہے تزکیا تجکیا کے لفظی معنی مانے ٹو پیوریفائی پاک کرنا ٹو پیوریفائی تو پیوریفائی کیا یہی تو ہے یہ اس کی کنڈیشن کو توڑنا اس کا عادت کو بدلنا اس کا سوچ کو صحیح کرنا یہی تو ہے تو آپ دیکھیے کہ قرآن جو لفظ تزکیہ تھا لیکن جب اس کو سوچا میں تو اسے معنی کا ایک خزانہ موجود تھا خزانہ یہ ہے لاتن خدی عجائب اس طرح کیسے کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے تزکیہ کا اس طریقے سے کسی کتاب میں نہیں لکھا, لکھا ہوا میں نے بہت کتابیں پڑھی لیکن اس طرح مجھے نہیں پڑھا کسی میں لیکن اس میں وہ خزانہ موجود تھا وہ سوچتے سوچتے وہاں تک پہنچا ہاں وہاں تک میں پہنچ سکا.